اے کتاب وال آمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تست فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ مونہوں کو تو انہین پھیر دیں ان کی پیٹ کی طرف آئنہن لانت کریں جیسا لانت کی ہفتہ والو پر اور خدا کا حکم ہے کر رہے